جس سے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے وکا لکھن شہد کم شہید و مل چلتی کم تالم رسول می على قبئی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 وَلا إن أتيت الذيين أوط كتابب كل آيات ما تبعع قبللتك وَما أن تتاب قبللتهم وَما بعضضهم بتاباب قبلت بعض وَلا إن التَّبع أأَهوأَهُ م بعد م جك من الععلمم إنك إذَّ منِ الظادمين.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 الحقمر ابر چکون آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا کلب الله خیر ان اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيء قدير۔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 وِنْ حيثُ خََرجةَ فَوّ وَجههَك شَطْرَ الْ المَسْجد الحَراام وَحييثُ م كُُم فَوّوجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأََّ يكُونَ للِنا سِعَلَكُم حُجَّةٌ إلاا الذيينَ ظَلَوا إلاا الذيينَ ظَلَموا, إلا ظلموا منِنهُ فَلا تَخشَهُم وَخْشَعون وَِأُت م نعمَتِ عَلَْيكُم وَعََّكُم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 کم اور ملک ببل ہکم وی وال بول ہکم تال کم رمت کو مون جس طرح ہم نے تم میں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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب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 گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ رہ جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہی کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسامه عليه ان الله غفور رحيم تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سوور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے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 فما النار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں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 یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذين आमन كتب عليكم <سلام> القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفو في له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه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 ہاں جو شخص وسیعت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وسیعت کر دینے سے ڈرے بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں اللہ بخشنے والا مہربان ہے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 اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے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 جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وقوتلوہم حيث ثقفتموہم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فيه فان قاتلوکم فاقتلوہم كذلك جزاء الكافرین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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فروطفی الحج فلا رف ثولا فسون فلار فولا فسوک و في الحج مت فالو من خیرم فن خیر و تقونی انل الب حج کے مہینے مقرر ہیں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 من عدو خطوش ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابیداری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإن زللتم من بعد ما جاءتكم فاعلموا أن اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آجانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے الامر ترجع الامور کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ ابر کے سائےبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں چل بنے اسرو بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ بھی سخت عذاب والا ہے للذين كفروا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں حالانکہ پرہیزگار لوگ کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے مختلف فی الدین او چوہ دل بین بئی نم سحد اللہ الدین فی ملحت مستقیم دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے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 اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہ کرتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء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 کچھ کم کی چلو قرم واس چکر اوکم واسبو شعی او شرالم اللہ تم لمن تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو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 حجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمتِ الہی کے امیدوار ہیں اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو ان سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں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 اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتے کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے مشرقہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کی نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے مشرک تمہیں اچھا لگے یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ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 وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرٌ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے حالت حیث میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ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 ولا اللہ الناس اور اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے لا الله في ولكن بما كسبت والله غفور حلیم اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فیل ہو اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے رحیم جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے چار مہینے کی مدت ہے پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے وَإن عزم الطلاق فإن اور اگر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے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 الطلاق مرتان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخافا ألا يقيما حدود الله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 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 اور پاکیز کی ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے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 انچم اولاد کم فل جنا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سلمتم فلا جان کم بِالْمَعْرُوفِ سلم چمت او چکاح والم بھی مچھ ن بس مائیں اپنی اولادوں کو دو سال کامل دودھ پلائے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 علممَ الله أنكُم سَذكرونهَُّ أن أن وَلا لا تُعِدُهُ النَّصِ إِا أَ تَقول إِا أَن تَقولُ قَوْل النعروفَ وَل تَعزِم حُقدَة نكاححَ يَبلِغَ الكِتاب أَجَلَ وَعلمم أن اللهَّه يعلمم ما في أَْفُسكُم فَحذَر وَلَ أن الله غَف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 جانے کمیوں پن لکھ تمالم چمسو چفری بوللوسی کا دارو نل مارو فکن الحسن اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے تلاق دے دو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 فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن بِمَا بما تعملون بصير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 پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ نا شکرے ہیں فی سبیل اللہ, ان اللہ, علیم. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے بس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے الم چرو ملو سے ملک چلو اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تا چلو قالوا وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين کیا آپ نے موسی کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت, آب بان آب بان آب جماعت آب کو نہیں دیکھا جبکہ جب جب جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا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 اللہ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برطری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اللہ کو شادگی والا اور علم والا ہے وقال لہم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فيه سکینة من ربکم وبقیہ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ سندوق آ جائے گا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 فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده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 تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں بِالْيَقِينَ آپ رسولوں میں سے ہیں